کچھ کال کی بات تھی وہ کرم مجید اور قرآن مجید قرآن مزید اس کی طرف نازل ہوا اللہ تعالی و تعالیٰ اور سورہ فاتحہ اس میں کیا ہم بات بتائی گئی کہ انسانوں کی سب سے ہم ضرورت ہے اتنی باقمال ذات اس کے ساتھ انسان کا رابطہ اور اس کی سب سے ہم ضرورت وہ ہدایت وہ صحیح رابطہ ہے اور صحیح راستے کے بارے میں نشاندہی کی گئی کہ صحیح راستہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا رستہ ہے اور بڑے لوگوں کا رستہ نہیں ہے پہلے میں جائے تو یہ بات ہو گئی جی صحیح رستہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا رستہ ہے خراب لوگوں کا رستہ نہیں ہے افراد مستفیم کا جو دوسرا جز ہے ایک جز جو تھا وہ نیک لوگ تو اس کو لمبائی کرام کہتے ہیں کہ یہ ہے تو رجال اللہ ہے اللہ کے بندے کئی رستہ جو ہے وہ رجال اللہ کا رستہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا رستہ ہے नहीं? اور اس کے بعد جو ہے پھر سورہ بکرا شروع ہو رہی ہے سورہ بکرا کے بارے میں فرمایا گیا تو یہ جو ہے سورہ بقرہ جو شروع ہو رہی ہے پہلا تذکرہ تھا رضا للہ کا اب ہدایت کا دوسرا جو, جو ہے وہ ہے وہ ہدایت کا جو مضمون ہے ہدایت کا جو مضامین ہیں ہدایت کی جو ترقی ترتیب ہے وہ شخصیات کی شکل میں عملی طور پر موجود ہوگی اور کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی ہوگی لہٰذا دوسرا جو, جو, جو ہے کتاب اللہ پہلا جو سرجال اللہ جو کتاب اللہ, اللہ اب سوریہ بقرہ جو ہے یہ کتاب اللہ کا ہے آپ نے جو فراط مستقیم کا سوال کیا تھا سراط مستقیم کے بارے میں بتایا کہ انہیں ایک لوگوں کا رستہ ہے سال لوگوں نہیں ہے اور فراط مستقیم جو ہے وہ صحیح تعلیمات اور صحیح معلومات اور صحیح علم ہے جو کتاب کی شکل میں ہے صم اللہ علیہ رحم الم اللہ انسان و علم کا ایک ایسا جو ہے وہ وہ ہے جو تم اپنی کوشش سے اپنی اپنی سوچ سے اپنی ترتیب سے اپنے تجربے سے جمع کرتے ہو وہ جو ہے وہ شخصی علم ہے وہ سارے کا سارا شخصی علم جو ہے وہ علی اسلامیہ اور اس کے بارے بعد میں جو تو یہ جو ہدایت علم آپ کی طرف جو آ رہا ہے وہ وہی علم علی اسلام یہ وہ علم ہے جس کا معنیٰ تم اپنی عقل سے اپنی ترتیب سے اور اپنی کوشش سے شخصی علم سے نہیں سمجھ سکتے تھے لہٰذا علی اسلام پر اپنی سارے علم پر درندہ بھی کر کے اس بات کو ختم کر لو اور ایک علم جو وہی کے ذریعے تمہارے پاس آئے گا اس کی طرف آ جاؤ اور اسلام کو ان دونوں کیا گیا پشتر پیچھے رہ گیا اگلا علم ہو گیا وہ جو علم ہے کتاب اس کتاب کی شکل میں ہے نا جی لالج بفری اس میں شک نہیں ہے وہ علم جو کتاب اس کتاب کی شکل میں ہے اور یہ وہ کتاب ہے لالج بفری اس میں کوئی شک نہیں ہے نیسٹ پہ علوم بیان کیے گئے وہ پکے ٹھکے ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے وہ کسی میں وہ شک اگر پیدا ہو گیا اس میں تو اس کے ذہن کا فرق ہوگا ذہن پر میں ہے کچھ اس میں شک پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو بیان ہوگا وہ اصولوں کو بیان کرے گا وہ کچھ نزائر کو بیان کرے گا جو اصول جو نزی کو بیان کرے گا وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ تمہارے بیان کیے گئے تم دیکھ لو گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کبھی وہ دلکنی آئیں گے وہ بالکل سو فیصد ٹھیک آئیں گے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں عدل دل مستقین اب یہ جو سراط مستقیم ہے اس کے لیے جو کلیہ کے طور پر اہم چیز ہے وہ, وہ ہدن ہے وہ ہدایت ہے ایک روشنی کا کوئی ضرور ہے اس کو ہدایت کہا گیا نہ سب ملتا ہے جب اس کے پاس ایک روشنی ہے وہ روشنی ہے وہ ہدن وہ ہدایت ہے ہدن لمتین اور ہدایت راہ بدلاتی ہے یہ کتاب لال دل یہ کتاب لاری وفی اس میں شک نہیں ہے اس کتاب میں شک نہیں ہے ہدن راہ بدلاتی ہے علمتین کرنے والوں راہ بتلاتی ہے رہنمائی ہے ڈرنے پڑنے کے لیے اور ہلاک مستقیم کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کی روشنی ہے اور ہدایت کی روشنی ہو رسطمل معلوم ہوتا ہے اور معلوم کس کو ہوتا ہے وہ متقین ہوتا ہے تو یہ اس ہدایت کی روز روشنی چاہیے ملے گی ان کو جو متقین ہو اس کے لیے متقین ہو متقین تو بہت بڑا درج ہے متقی آدمی ہو جانا اور ہم اور آپ پہلے دن بیٹھے کتاب سے ہدایت اور اس ہلاک مستقیم پانے کے لیے وہ جو مستقی کا ذریعہ اس کے بعد ہوگا وہ کیسے ہوگا ہدایت مستقیوں کے لیے غیر متقبی ہدایت نہیں تو ایسی چیز جو مستقیوں کے ہدایت پہنچانے والی ہو تو کاملوں لوگ کی بھی رہنمائی کرتی ہو تو وہ تو غیر متقلیوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا ذریعہ ہوگئی ایک ایسی چیز ہے جو پروفیشنوں کو سکھاتی ہو تو لباس ہو بہت اچھا سکھاتی ہوگی اس کی سب سے آخری درجہ متقیوں کا آخری درجہ ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے جو بالکل آخری درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اس کے آگے بڑھنے کے لیے اور آگے اللہ ترقی کے لیے کا سر معلوم کرنے کی ہدایت ہے سوامیوں کے لیے تو بدرجولہ بہت زیادہ ہدایت کر دوسری بات یہ ہے بدلنے متقی نہیں ہے ہدایت متقیوں کے لیے ہم اور آپ کر کے پورے کام میں متقی نہیں ہیں لیکن آج کے دن ہم نے نیت کر لی ہم کامن مستقی بنیں گے اس راستے کا سے وہ سرے منزل پر ہے وہ سرے منزل پر ہے جو بھی رہے منزل میں ہے نیت کر لی ہوں تو میں نہیں ہوں لیکن نیت کر لی میں نے اس کو حاصل کرنے کی اس کے بعد میں متقی بن جاؤں گا اس کے وجہ سے متقی بننے کی نیت کر لی اس کوششیں شروع کر دی اس کے لیے آپ جو ہے وہ متقی کون لوگ ہیں ہوں گے وہ ہم نے اور آپ کی ہدایت کر لی لہٰذا اس کے لیے قدم بکم اس کے لیے شروع ہو گیا ہم آپ بننا ہے اب ہیں اور اپنے طریقہ بتایا آپ نے ہم نے نیت کر لی ہم متقی نہیں ہیں نیت ہم نے کر لی کچھ سیکھنے کی آپ اب بتائے کہ آپ قدم کرنا حاصل کریں تو ہماری وہی اللہ جنہوں نے بلائی لوگ یقین رکھتے ہیں بے کی چیزوں پر پہلی بات جو ہے جو کہ شریعت نے دیا وہ سارے کا سارا غیب ہے اکثر اس کا ایسا غیب ہے اور غیب پر جو آنکھیں بند کر کے دن رہے اس پر جیمان مان جو بل دیکھے ہوگا بن دیکھے ایمان لائیں گے آپ بن ایمان مان جو ہے تو ہم جو ہے بن دیکھے بڑی مشکل بات ہے ہر بات کو دیکھ کر ہی مان لانا. سارا سودا دیکھ کر, چاہیے. کر چاہیے. چاہیے. کے کرنا چاہیے خوب جانچ کر کرنا چاہیے پرکھ کر کرنا چاہیے اور آپ کیسے بل دیکھے کرنا چاہیے بڑی عجیب بات ہے نہ دیکھ کر کرو نہ جانچ کر کرو نہ پرکھ کر اور بغیر دیکھی بھی کرو کمائی چلی ہو بندے کے جو ہے یہ شروع میں ہے جب بندے کے آپ ان کو کر لیں گے تو لالکل کتاب ادارے وسیع شکا کو بتا دیا گیا ہے بندے کے آپ کر لیں گے بندے کے اس پر آج یقین کریں گے اور بن دیکھے یقین جانے کے بعد وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے وہ باقاعدہ ہمارے آپ کے بھیا ہوں گے اور وہ اب بندے کے یقین کرنے کے بعد جب چلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو چنتائی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے کہ دھیان ہوئے بھی نہیں زیادہ بن دیکھے سے آپ مطمئن ہو جائیں آپ کو کوئی پریشانی کوئی شک کوئی وہ نہیں رہے گا آپ اللہ اللہ ایک بن دیکھے اس کو کہہ لو تو یقین افلاح اور قائم رکھتے ہیں نماز کو دوسری بات یہ ہے جب آپ منتقی بننا چاہتے ہیں تو بن دیکھے یقین کرنے کے بعد اب ایک عمل جو ہے وہ آپ کو عملی طور پر کرنا ہے وہ ہے آپ اقامت اصلاحات نماز سے قائم کرنے کا بھی ایمان کے بعد فوری چیز ہے وہ نماز ہے اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا یہ عملی طور پر حالتوں کو فرما ہے لہٰذا آپ یہاں پر بھی بین بازی کو دیکھیں گے بین بازی کے بعد میں پریشان ہو جانا ہے اور ریکارڈنگ کرنی کرنے اس سے چپٹ جانا سکتی یا پڑھ جانا ہے یا سب اس کو نماز بنانا چاہیے جو آج ہمارے ساتھ رابطے میں یہ ایک بینبازی میں رہے ہمیں مار رکھتا ہم سکون پھر ہم ایک متقی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آپ نے خزیقہ بتایا کہ ہم نے کر لیا ہم نے مال قائم کرنے میں کر دیا اگلی بات کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں جو روزی ہم نے دی ہے ان کو جو روزی ہم دی ہے ان کو اس پیسہ خرچہ آپ کے پاس جو مار دیے ہوا اللہ نے دیا ہوا ہے کسی نے اپنی محنت سے محنت کے ذریعہ ظاہری بنی ہے لیکن دیا اللہ نہیں ہے محنت کے قابل میں چھوڑتا اللہ تعالیٰ معذور ہو جاتا ذہن معروف ہو جاتا محنت نہ کر سکے نہیں کما سکتا تھا اللہ نہیں سمجھ سکتا سکون اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو شروع میں زکات کو حکم نظر نہیں ہوا ہوا تھا تو اس وقت جو مال اس سے خرچ کرنا تھا زیادہ یہ مبہم تھا نہیں تھا تو سوال،, تو سوال والا بیمار آیا سوال والا آیا بھوکا آیا نگا آیا اس کا خرچ نہیں کرنا تھا وہ اللہ نہیں حکم نے دیکھا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس, اس پر جو ہے کچھ نازل ہوا تیری طرف جی ابھی پورا نظر نہیں ہوا ہوا لیکن پہلے سے نہیں مان لے آئے کہ جو بھی نظر ہوئے اس کے بعد جو ساری تفصیلات مان لے مان لے اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تو اس ہے پہلی کتاب ہے پہلے ہم لیافت مان جاتے اور بلا آخرت ہم یہ فنون اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں تو مطلب کہ بننے کے لیے, لیے اب ہے کہ آخرت کو ساری مغیبات پر ایمان لانا نماز قائم کرنے کی جو ہے فوجے کو شروع کر دینا اور یہ نیت کر لینا کہ جہاں مجھے مضبوط مند آئے گا اور میرے جو اللہ جو مال ہے جتنی میرے پاس گنجائش ہوگی میں اس خود دیا کروں گا اس کی نیت کر لی آدمی نے اور ساری تفصیلی ایمان لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناز الگ کتابوں پر ایمان لایا اور آخر پر ایمان لایا تو اس سے جو ہے نازمیوں کا مومنی منع ثابت ہو گیا الاقوام وہی لوگ ہیں جو داحت پر اپنے رب کی طرف سے وہ اللہ ایک حمد مطمول اور وہ یہ منافع ہدایت جو کھا گیا تھا نا ہدایت یہ چیز میں کرو گے تو اس ہدایت کی مل جائے گی اسے سرد مسلم مل جائے گا اور سرات مسلیم کے بارے میں پھر دوسرتے ہیں کہ ہدایت بنے یہ روشنی میں روشنی میں چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے روشنی میں چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے امتاب صاحب یہ تو سمجھتا صاحب آپ روشنی میں کیا فائدہ صاحب کیا بچتا جی یہ اور بھی تک پہنچا اور بھی یہ اس کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے وہ گرنے سے بچ جاتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اس کو تسلی ہوتی ہے وہ مندر کو پہنچتا ہے تو ایک بات اس کی یہ ہے کہ وہ ہدایت ہے، اس کو روشنی میں چلنا ہے وہ لائے گھر وہ بہت اور امراد کو پہنچتا ہے مندر کو پہنچ جیسے آپ نے کہا بس وہ پہنچا ہے سلیے کہ اس کو بھٹک نہیں رہا وہ فلاح پایا ہوا ہے مندر کو پہنچے سور وغیرہ بدلی ہے اس کچھ تھے مکی بھی ہیں لیکن ان کو بدلی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آئے تھے جو حجیت سے مدینہ کے بعد نہ ان کو بدلی کہا جاتا ہے آپ مکہ مکرمہ ہی نہیں کہ نہ ضروری ہیں یعنی جہاں تک اس طرح سے آئے تھے سود والی جو ہیں سود والی آئے ہیں یہ فتح مکہ کے نظروں میں مکہ مکرمہ نظروں گی اس کی آخر آئے رو تم یہ منتر جو ہوں جو ہے یہ دس دن میں نازل ہو یہ بھی منا مصرولی طور پر مدنی ان کو کھا جاتا ہے کہ جو حیرت مدینہ کے بعد نہ یہ قرآن مکین کی سب سے بڑی صورت ہے بہت سے احکامات پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے بکرا کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اس کا چھوڑنا حبرت اور بند نصیبی ہے اور اہل باتر اس پر قابو نہیں پا سکتے قرطبین اظہر ناوزان سے نکل کیا ہے کہ اس جگہ ہہلفاد سے مراد جادوگر ہیں مراد یہ کہ سورج کے پڑنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا کسی کے بارے میں اگر اس کو یہ شک ہو جائے کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے وہاں اصل نے فرمایا جس گھر میں سورج بکرا پڑی جائے شیطان وہاں سے باغ جاتا ہے شیتانی اثرات اگر آگے ہوں نالی دل کر سورج بکرا کا ختم کرنے لگتا ہے شیتانی اثرات کے ٹوٹتے ہیں بچے گرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں گھر میں آ جی آوازیں آ جاتی ہیں کہ اثرات آئی ہوئی ہوتے ہیں چند آدمی مل کر سوریہ بکرا پڑ گیا مجھے جو بزنگوں سے اجازت تھی سورج بکرا کی بات کی وہ آپ سب کو اجازت ہے آپ کو خود کو بھی فائدہ دے گی اس لیے آپ اس کو کریں گے اور جس چیز کو آپ اجازت دیں گے جہاں پہ آتے تکلیف میں آدمی دیکھا اس طرح سے حالات ہیں آدمی کا سوریہ بکرا پڑے تو ان شاء اللہ اللہ خود ہی پڑھ لیتے آدمی کئی آدمی سے تو اس کا فائدہ پھر باضی ہوئی تو یہ اصل میں ایسی بات ہے کہ یہ جو غلی وضو اللہ علی کو رسول اجازت دے رہے تھے فرمایا علی سیاح اجازت ہے اور جس کو تو یہ برکت کی یہ سی ہے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاص سے چل رہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے سروں پر آئی اور ان سے ہمارے سر پر آئیے اور اس کی ہماری اجازت ہے رسول اللہ, اللہ فرمایا سنام ہے سنام اور ضرور ہر چیز کے اعلیٰ اور افسل اضافہ کہا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے سورج کا فاتح کے بعد رکھیں گے اس گہراہ کے نوز کے وقت اس گہراہ کے نوز کے وقت اسی فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے وہ اللہ کے ایک حدیث میں ہے یہ صورت میں عائد ایسی ہے کہ وہ تو ماں معاعت قرآن پر اشق و فضل ہے اور وہ او آیت القسی ہے اب دلب نے نے فرمایا سورج بکرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر گوشا کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگئے اور اس کو اہل و حال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری غم وغیرہ نہ چیز پیش نہ آئے اگر یہ آیتیں کسی مجدور پر پڑی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا وہ دس آیتیں یہ چار آیتیں شروع صور بکرے گی مخدون تک ہم نے پڑھی پھر تین آیتیں درمیانی یعنی آیت کرسی اور اس کے بعد کی جی دو چار پی تین یہ آخر آخری رقوف ہے یہ آخری آج کی ان کی سب کی مجھے بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے جی اس کی بھی آپ سب لوگوں کو اجازت ہے جس کو آپ بتائیں گے کسی پر یہ پریشانی ہوگی اس پر یہ تکلیف ہوگی تو ان شاء اللہ مضامین و خوش وسال کے اعتبار سے سورہ بقرہ کوئی خاص امتیاز حصل ہے اب جربی رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا سورہ بقرہ نے ایک ہزار امر ایک ہزار نہیں ایک ہزار حکمتیں ایک ہزار خبر اور کسے ہیں یہی وجہ ہے کہ فاروق اللہ عنہ نے جب سوریہ بقرہ کو تفریح کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں بارہ سال خارج ہوئی اور بارہ سال میں سوریہ بقرہ کو پڑھایا اور عبداللہ بن عبداللہ اعظم نے یہ صورت آٹھ سال میں پڑی تو امت مسلمہ میں درجہ بڑا جو جی ہے وہ ابھی رضی کا ہے لیکن وہ تو مسلم میں فقیر بڑے گئے فاروق رضی اللہ اور انہوں نے بارہ سال میں یہ یہ اسرے اس فاتحے کے بارے میں اسرے اس فاتح کے پکڑا سورج فاتح کر رہے ہاں سورج بکرا کی ایک بات ہو بھی کہہ رہے ہیں جو کمرے گی تھی وہی ہے کہ بکرہ میں تین ملازم مضمون بیان ہوئی ہیں اللہ تعالی کی ربوبیت جس کا یقین انسان کو کامل بنانے کے لیے ضروری ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہوں گا. سارا دین عبادت ہوں گا. اور کس بات کے عبادت نہ ہوں تیسرا ہدایت سورہ فاطیہ کا آخری مضمون سراطمت طلب کرنا وہ ہدایت کیا ہے وہ سراطمست تین مضمون بیان ہوئے ہیں ساری زندگی سارے مضامین سارے الم کو آئے گی یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کی ربویت کا پہچاننا اور اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جانا اور لاتے مستقل کر پانا جو کہ داعش کی روشنی سے اور سورہ بکرا کے اسپائل میں جو ہے تو وہ سات مرتبہ پڑھنا اس کا بڑی سے بڑی بیماریوں کا بچوں سے بچوں بیماریوں کا, کا علاج ہوتا ہے یہ نصار کے بچے رات کو روتے ہیں نا تو میں ان اپنے کمرے سے آئے کر سی کو پڑھتا رہتا ہوں سورے فاتح پڑھنے پڑھتے سو جاتے ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ جناتی اثر آ رہا کسی سے ظاہر ہو جاتا ہے بیماری کا صبح فاتح سے ہو جاتا ہے اور صبح تک آدمی فاض مرتا ہے یہ سوریہ فاتح اور یہ جو آج بتائی گئی مجھے گردے کا درد پہلی بار ہوا ہے نا تو یہ صبح کی نماز میں جا رہا ہوں اور تمہیں فجر ہوا ہے تو اس کے بعد اس کا تمہیں فجر ہوا بس درخت ہوا اور ایسا شروع ہوا کہ گورنمنٹ میں ایسا ہو گیا کہ بس کرو تھا کہ جا رہی جاری اب جو ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت کا مضمون بیان ہو گیا اب ہدایت کا مضمون بیان ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے پہلے گروہ کا تبصرہ محفل خون کا تبصرہ ہو گیا ہدایت گروہ کا تبصرہ ہو گیا اب جو ہے تو دو گروہ اور وجود میں آ جائیں گے جب یہ کتاب کو نزول ہوگا ہدایت کو ظہور ہوگا دین کی دعوت ہوگی پہلا گروہ اس کا تبصرہ ہو گیا مغل کا تھا اور اب جو ہے تو اعوذ باللہ من محدود شریف الحمد اللہ جیم اندلہ جیم اندلہ جیم بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو آن ڈرتا ہوں کہ تو ڈرائے ام لمتن یا نہ ڈرائے ہم لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے ای گروہ ایسا ہوگا جو ہدایت کے مضور کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لے گا تو اس کو اس نہیں ماننا ہے اس کو اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ اس کے خلاف ہیں لہذا ان گروہ پر اگر آپ محنت کریں نہ کریں یہ ہدایت پانے والے نہیں قتم اللہ ولا خلود عمر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہاراج سار ہندا پر پردہ ہے بولے ہم عذاب نظیم اور ان کے لیے بڑا آزاد ہے دوسرا گروہ ہو گیا تیسرا گروہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ سے بنی پھول وامن نہ بلّاہ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم عمران لائے اللہ پر وہ بل جو مل آخرے اور آخر اور دن کے حکامت پر مماً ممن ہرگل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ سے زبان سے اقرار کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ ممن نہیں ہے مومن کیوں نہیں ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ تیسرا گروہ وجود میں جائے گا جو کہ منافت کا ہے جو خادن اللہ اور دگا بازی کرتے ہیں اللہ سے وامن اور ایمان والوں سے ما یکدونا اور دسر کسی کو دغا نہیں دیتے اللہ مگر اپنے آپ کو ما او ماشرون اور وہ او سوچتے وہ مفادات کہتے ہیں کہتے, ہیں کہتے ہیں ہم بڑے ہوشار ہیں ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں نویب اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کافر ہیں کمر کے سارے مزے لوٹ رہے ہیں اور اس میں اسلام کے سارے مفادات حصر کر رہے ہیں <تصفح> جی لہٰذا نے تو بڑا کام کردہ کر دیا اللہ باد فرماتا ہے اما یخد اللہ دراصل کسی کو دکھا نہیں دے مگر اپنے آپ کو اما یخنون سمجھتے نہیں ہے اس کا نقصان ان کو خود کو ہو رہا ہے اور یہ سمجھتے کو نقصان لے کر, کر اپنے لیے فائدہ ہے میں ہے خزار مل مولا پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری وغیرہ مذاب ال کے لیے آزاد ادرناک تو اس کا انجام دا ہے کا مجبور اس بات پر بھی اور یہ لوگ جو ہے تو ان کا انجام جو ہے وہ ادرناک عذاب کا ہے کفار کے بارے میں کیا کہا گیا تھا عذاب العظیم بڑا عذاب اور ان کے بارے میں عزاب العلی وہ بڑا بھی ہے بڑا ہونے کے بعد دکھ دینے والا ہے ٹینشن سے زیادہ تھا اور پر یہ ہے اس کو بارے میں کھا کے دل کی بیماری دی ہے منافقہ جو ہے دل کی بیماری دی ہے ڈاکٹر صاحبان جو کہتے ہیں ٹینشن اس آدمی کو ہوتا ہے جو منافقہ کی تک اور ٹینشن جو ہے وہ دل کی بیماری کا ذریعہ ٹینشن جو ہے دل کی بیماری کا ذریعہ ہے اور ٹینشن کو ہوتا ہے جو کہ منافع کریز نہیں ہوتا منافع کر زندگی میں اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے جس باتیں خاص طور کرنی پڑتی ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور کرنی پڑتی ہے آئے. اور خیال کرنی پڑتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہے اس کو عزیز کر دے رہی, دے رہی ہوتی یہاں تک کہ اس کو دل کا بیمار بنا کر یہ گرو مرادم ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا اللہ تعالیٰ کی مماری. پلوں عزاب العلیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے بیمار کرنے سے ضرور اس بات پر جھوٹ کہتے ہیں وہ اعضا سی علوم لاتو سے لڑ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ فساد نہ ڈالو ملک میں قالو تو کہتے ہیں انما نحن اسلح ہم تو احسا کرنے والے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ ہم فساد کر رہے ہیں اپنے فساد کرنے والے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وفادار کا وفادات فرنے اللہ انہم ملک جان لو وہی اخرادی کرنے والے ولا کل شرون لیکن نہیں سمجھ وہ ذاکروں کا ماں امن اور جب کہا ان کو کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ کون سب لوگ صابع کرام پہلے مخاطب صابۂ اکرام وہ ان کے ایمان, ایمان کو معیاری ایمان کے طور پر قرآن پیش کر رہا ہے ہاں جی ان کے ایمان جو ہے وہ معیاری ایمان ہے وہ معیار حق ہے جو مدد صاحب نے کہا کہ حضور کے معیار حق کوئی بھی نہیں ہے حضور کے کوئی معیار حق نہیں ہے ان کی بادت سے کا برغل ہو جاتی ہے کہ حضور دور کہہرا صاحبۂ اکرام بھی معیار حق ہے کہ قرآن خود رہا ایمان لاؤ جیسا کہ ان کا ایمان ہے ان کا ایمان میر ایمان ہے اور اضافہ کام انداز اور ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے سب لوگ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بارے میں بات ہے معیار ہاتھ کون کون ہیں اور اعظام علماء اکرام حاضر یہ لوگ معیار ہیں ان کو دیکھ کر لوگ سنتے رہیں گے کالو کمام صفحا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جس طرح کی ایمان لائے بے وقوف نوز بلّہ ایمان لائے اور مالین کا نقصان ہو رہا ہے جہار میں جانین کا نقصان ہو رہا ہے مال کا لگ رہا ہے کام فین کو نکالا جا رہا ہے الگ رسمین کو نکالا جا رہا ہے جہار فن کو نکالا جا رہا ہے پیسان کا لگ رہا ہے جانین کی لگ رہی ہیں نوزب اللہ میں صحیح سے ایمان لیں علاصہ جان لو وہی وہ ہیں بیوقوق ولا قلعہ یا لمون لیکن نہیں جانتے اس بات کو جانتا نہیں ہے حالانکہ بیوقوق یہ ہیں جس ترتیب پر ان کو ڈالا گیا ہے میں تو خرچہ جان مال کا اوقات کا لگنا اور ان تقریباً ڈالا جانا یہ تو تھوڑے وقت کے لیے اس کے ست نکلنے والے ہیں دنیا آخر کے فوائد کے اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں جن کو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کا کافر کہتے ہیں <تصفح> اور کپڑ کے سارے مزے کر رہے ہیں کفار کے میں خدا بھی مسلمان کو ختم ڈالے یہ تو کچھ ہفتے کے بعد جا کر اس کا غالب ہونا ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے رق الدین امن ہوں کالو اور جب لگا کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ویزا خلو اور جب تنہا ہوتے ہیں الاش یاتی اپنے شیطانوں کے پاس کالو ان ہم تو کہتے ہیں ہم بے تمہارے ساتھ ہیں بے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مستحزون ہم تو ہنسی کرتے ہیں مسلمانوں کے مسلمان کے وہ تو ہم ہنسی کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے استاذ دے ہوں اللہ ہنسی کرتے ہیں ان سے وہ مد اور ترقی دیتے ہیں ان کو جان ہے ان کی سرکشی میں یا مہون اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں بٹ بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں عقل کے اندھے ہیں یہ منافق آدمی کی بہت سمجھداری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تو سمجھتے کہیں میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں حالانکہ اس کے کی جو کچھ عرصہ چلنے کے بعد ہدایت کا حق کا خراب مستقیم میں جو کامیاب ہونا ہے اور اسے جو لگائے آنے والے ہیں اور جو ناکامیاب ہونا ہے فیل ہونا ہے اس کے جو نکاح کامیا ہیں اس وقت پتہ چلے گا ابھی اسے سمجھ نہیں رہا الادی بلا بلہدا یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی ہدایت کے بدلے ہمارے بے حد سونافے so, نہ نا ہوئے ان کی سداگری اما کا نو مختلف اور نہ ہوئے راہ پانے والے تو so, اپنے نے اس کا مفادات کا تصدہ کیا تھا نا تو so, قرآن مفاد کا بنیاد بنا کر ہی بات کی کہ پھرائے کے بدلے گمراہی خریدی ہے آدمی کام کی جی کو خریدا کرتا ہے تو ہم نے خریدی ہے اور وہ خریدنے کے بعد بڑی تسلی ہو گئی کہ سجارے میں نفع ہوا ہے آنا کا نفع ان کو نہیں ہوا ہے ہمارے ہفتے جا رہے تھے سونافے so, نہ نا ہوئے تو ماں قانون محسن اور نہ ہوئے راہ پانے والے راہ آدمی پالے اس کو بڑی تصدیق ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں بڑے اشار ہیں اللہ نے راہ نہیں پائی مسلم مسلہم ان کو نقو کی مثال تو مسلسلوں رسل کا نارا ان کی مثال شخص دی ہے جس نے گرائی آگ پلم آزاد ماحول ہو پھر جب روشنی, روشنی کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو صاحب اللہ بنور کو ظاہر کر دی اللہ نے سکول کی روشنی اور طرح قوم کی ظلم نے چھوڑا ان کو ان ڈیروں میں یہ کچھ نہیں کیا تو ان, ان،, ان،, ان منافقین پر جو ہدایت ظاہر ہوئی ان کو نظر آیا اس میں سے کہ یہ فوائد ہیں لیکن ان اختیار جو نہ کیا تو وہ روشنی سے ظاہر ہو گئی ختم ہو گئی اور یہ اندرے بھٹکتے گئے ان کیارت و شخص کی خوشحالی کے مشابہ ہے جس نے آگ کہیں آگ جلائی ہو پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد گردا گرد کو سب چیزوں کو کیسی عادت میں سلب کر لیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو نہروں میں کہ کچھ دیکھتے باندھتے میں جس طرح جس شخص جس طرح یہ شخص کے ساتھ میرے روشنی کے بعد نہرے میں رہ گئے اس طرح مناسبین حق بازے ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے دھیرے میں جہاں جا ہے پس اور اس راغ جلانے والوں کی آنکھ کان زبان دیری میں بے کار ہو گئے اس رمراہی کے دری میں پھنس کر ان کی حالت ہو گئی کہ گویا وہ بہرے گویا ان کے کام نہیں کر رہے روشنی تو ہے آدمی کی آنکھیں اندھی ہو گئی پھر اس کو کچھ شان کرنا ان کو نظر بھی آ گئی ملا یقین لیکن انہوں نے پکڑوں پر جم کر اس اداپن کو اختیار کیا جہازہ روشنی سب من موک منوہم جن تو ہم لائے اور جی ہیں گونگے وہ نہیں لوٹیں روشنی کا آواز کا فائدہ اس کو ہو جس کے کام درست ہوں جس کے آنکھیں درست ہوں جس کو بولنا آتا ہو اس کو روشنی کا دعوت دینے کا سمجھانے کا فائدہ ہو تو جو عمرائی کو خرید لیا تو ان کی, ان کی چیزیں ہیں ہاں ان کی آنکھیں ہیں اس میں نہیں ہاتھ کو دیکھنے کی وقت نہیں کان ہے ہاتھ کو سننے کے اس میں نہیں اور یہ جو ہے تو جو باندھ ہے گونگے ہیں اس کے ہاتھ بولنے کبھی کفھار کے ساتھ بات کرنے کا ملازہ کرنے کے عیسائیوں سے یوجیوں سے این جی سے کچھ موقع ملا ہے جی آپ اضرات کو کبھی نہیں ملا جیسے کوئی کافر ہندو کے ساتھ ایسے بے تخلف تعلقات ہو جائیں نا کہ کوئی آدمی کا کترا کا ظاہر دوست بن گیا ہو اور یہ اس کی وہ بات کو سنتا ہو یہ اس کی بات کو سنتا ہو اس سے بات کرے ابھی آپ بات کر کے دیکھیں کہ وہ بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں بات دلائب نہیں ہوتے پھر جو ہے وہ مانتا نہیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ سم من بک من ہماری بات ہے اس سے ماننا نہیں ہے اس سے نیت اور قصد کر کے پکڑ لی ہے وہ گاڑی کو پکڑ کر لیا جائے آؤں کا صحیح ہوئے میں نے سنبھائے یا کی مثال ایسی ہے او صحیح میں نے سمایا ایسی ہے جیسے جو سمیم پڑا ہو آسمان سے بارش پڑتا تیز ظلمات اس میں لہری ہے ورادن اور گرج ہے برقن اور بڑی بج بجلی ہے صاحب کی اردان دیتے ہوں لیا اپنے کانوں میں میں نے کے مارے کڑک کے حضرت موت مور کے ڈر سے وہ اللہ حدم اور اللہ حدا کرنے والا ہے کافروں کا دوسری مثال جو ہے وہ ان کے بارے میں بجلی بارش کی کڑک اور گرج چمکتی دی یا ان ملافوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو اس میں دری بھی ہو اور رات برف بھی ہو چمک اور گرش بھی ہو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونستے رہتے ہیں اپنی اپنے, اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیکے موت سے اور اللہ تعالیٰ ہاتھے پہ لیے ہوئے کافروں کو برق کی عادت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ان کی بینائی اس نے لے لی جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا اور جب ان کو تاریخی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ ادا کرتے تو ان کے, ان، ان کے کانوں اور آنکھ سب خلف کر لیتے بلاش بلا شبلاد اللہ تعالیٰ کے اوپر تو دوسری مثال ہو کی وہ ہو گئی بارش ہے بارش میں فائدہ ہے کام تھوڑا تھوڑا فائدہ ہے گرج ہے اس میں ڈرے خطرات بھی ہیں دیہات ہے مشکلات ہے تکلیف ہیں ہاں جی اور اس میں روشنی بھی ہے آدمی کی رہنمائی کرتی ہے یہ ساری باتیں ہیں ہاں جی تو اس کے فوائد کو لینا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا اس کے خطرات کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے ہاں جی اور مناسب جو ہے مناسب کہتے ہیں کہ اس کے خطرات نہ ہوں بارش کو مجھے فائدہ ہو اور جو ہے تو روشنی کو مجھے فائدہ ہو اور گرش سے میں محفوظ رہوں تو ایسی بات ہوتی نہیں لہذا میں کات الباگ کو قریب ہے کہ بیند ہو چکے ان کی آنکھیں کو لماضا ہم شوقی جب, چمک جب چمکتی جب جب چمکتی ان پر تو چلنے لگتا ہے اس کی روشنی میں جب کوئی قوائد بارش کے سامنے آ اور مال قدیم تھا کہ آپ فوائد اسلام کے تو آگے بڑھتے ہیں ہم جس کو لے لیں علیہ کاموں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں مسئلہ تو قدیف آ جائے کرتے ہیں جائے ان کے کام اللہ قادر ہے تو یہی ترسیب جو ہے انتفاق والی یہ جی اسلامی فوائد کرنے کے لیے والی نہیں ہوتی ہے اس لیے اخبار ہونا ہوتا ہے غریب ہونا تو اس لیے لہٰذا اس کے فوائد کو تو اس کے خطرات کے ساتھ قبول کرو گے اور کمرے باندھ کر چلو گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کے فوائد دوسری آپ کلو گے تو اس کے خطرات کو لے کر اپنے سبحان اللہ جحمد اللہ آج رکو ہو گیا جی میں دو رکو ہو گیا رکو گے ماشاء اللہ شروع میں تو ہم نے تین دفعہ تفصیل سے مار فل قرآن کو پڑھ کر مضامین کو یاد رکھا زبانی بولنے کی جو اس سے یاد رہے ہوئے زبانی بولنے کے ہیں ان شاء اللہ ہمارے اس مضمون کو مکمل ہو, ہو جائے گی سورہ بکرا اللہ تنا کی جگہ سے امید مکمل ہو جائے گی یہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر مارے فلقران سے اس پہل لینا ان شاء اللہ بہت مہبان